اور معصیتیں انجام دے چکا ہو تو اللہ رب رزت اسے اپنے عذاب اور مختلف سزاؤں سے دوچار کر دے لیکن یہاں بھی امید کے کرنیں بحمد للہ موجود ہیں اور مایوسیاں بالکل چھٹ جاتی ہیں خالق کائنات کا ارشاد ہے اے میرے بیگمبر کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو یہ بڑا ایک محبت بھرا خطاب ہے کہ اللہ تعالی معصیتیں انجام دینے والوں کو اپنا بندہ کہہ کر خطاب فرما رہا ہے اے میرے بندو اللہ دین افرف علسین جو مختلف گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پر زیادتی کر چکے ہیں لا تخنت عمر رحمت اللہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یا پھر تنوع بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے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 اپنی رحمت کے تین دریا بہا دیے وہ دریا بھی ٹھاٹھے مارنے والے جن کا پانی انتہائی شفاف ہے ان بندوں کے لیے چلا دیے بہا دیے جو بندے گناہوں اور ماسیتوں کا ارتکاب کر چکے اب وہ اپنے آپ کو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 بیعت کرنے کے لیے جب پیارے प्यारे نے بیت لینا چاہیے تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حامر تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا اور اسلام کی بیت کیوں نہیں کر رہے کہا میری ایک شرط ہے فرمایا کہ تش تاری تما تمہاری کیا شرط ہے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 جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی تمہارا اسلام قبول کرنا ہی توبہ ہے اور یہ اس دین کی برکت اور سماحت ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ کیا وہ صحابہ گناہوں سے پاک صاف نہیں کر دیے گئے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو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 جتنا بڑا گناگار ہو اگر سچے دل سے اس دریا میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے مواف بھی فرماتا ہے پاک صاف بھی کرتا ہے بہ الغفور الدود اور محبت بھی کرتا ہے پیار بھی کرتا ہے ایک ایسا دریا حدیث قدسی کے مطابق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 گناہوں کا کفارہ ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے اللہ کو علامہ تو میں بتاؤں کہ اللہ رب العزت گناہ کیسے مٹاتا ہے اور جنت میں درجات کیسے بلند فرماتا ہے کہ آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی اسباغ الحد عید المکار بکثرت الخدا عید المساجد بن تہوار بعد الصلاح تکلیف کے باوجود مکمل بدو کرنا اور زیادہ قدم چل کے جانا مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے اور ایک نماز پڑھ کر دوسری کا انتظار کرنا یہ تین عمل ایسے ہیں جو سب سے بڑے گناہوں کا کفارہ ہیں جو سب سے زیادہ گناہوں کی بخش کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اور یہ تینوں امال سال ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیک عمل انجام دینا در حقیقت گناہوں کا کفارہ ہے ان ید ہی میں سیاحت نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی جس کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص سے ایک گناہ کا ارتقاب ہو گیا اور وہ نبی اسلام کے خدمت میں پہنچ گیا اپنی بربادی کی دعائیاں دے رہے کہ میں تباہ برباد ہو گیا مجھ سے گناہ سرزد ہوگی رسول کریم سروس اس کی بات سنتے ہیں لیکن جواب کوئی نہیں کیونکہ آسمان سے انکشاف نہیں ہوا وہ ما جمتے قرآن ہوا اللہ رسول کریم سروس دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وہی سے کلام فرماتے ہیں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 اللہ صلی معنی زہر تم نے ہمارے ساتھ ظہر کی نماز نہیں پڑھی جی فرما کہ یہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن گیا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرو اور پھر آ کے نماز پڑھ لو یہ سارا معاملہ اتفاقی تھا تو اس بات کی دلیل ہے کہ نیک اعمال بھی گناہوں کے مٹنے کا سبب ہیں اور یہ بھی خال کائنات کی رحمت کا ایک عظیم دریا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پانچوں نمازوں کی مثال بیان کی کہ لو کہ کسی شخص کے گھر کے ساتھ ہی ایک نہر جاری ہو اور اس نہر میں روزانہ پانچ بار غسل کرے نہائے حل یا مقام اندارہ نے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 ہر نیکی سے گنا مٹتے چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص صبح کے اذکار میں سو بار یہ ذکر شامل کر لے سبحان اللہ وحمد ہی سبحان اللہ بحمدے ہی سبحان اللہ وحمد ہی سو بار یہ پڑھ دے خود کا تنوخایا ہو انت الب دل کا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جھاڑ دیے جاتے ہیں خون گناہوں کی مقدار زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو زمین میں پانی زیادہ اور خشکی کم ہے زمین کا پانی ایک طرف جمع کر لیا جائے اور اس کے گناہ اس پانی سے تولے جائیں اتنی مقدار کے گناہ بھی ہوں تو اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سبحان اللہ بحمدہ کہ اللہ پاک ہے ہر عائد سے پاک ہے یہ میرا عقیدہ ہے ہر شریک سے پاک ہے ہر کمی کو تاہی سے پاک ہے وہ بحمدہ اور میں اسی کی حمد اور تعریف پر ہمیشہ قائم ہو اور قائم رہوں گا ہر قسم کی تعریف کا وہی مستحق ہے وہی حمد و صناح کا مستحق ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو سارا تعارف ہے انہی دو بنیادوں پر قائم ہے صفات سلبیاں اور صفات ثبوتیہ وہ صفات جن سے وہ پاک ہے جو صفات نقص ہے اللہ ان سے پاک ہے اور سبحان اللہ انہی کی ترجمانی کر رہا ہے اور وہ صفات جو صفات کمال ہیں جن کا اللہ مستحق ہے بب ہم انہیں صفات کی ترجمانی کر رہا ہے اور جو بندہ اس اسفاہم کے ساتھ سبحان اللہ حمدی صبح کو سو دفعہ کہہ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جھاڑ دے گا خواب و سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو ایک ذکر اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہوتا ہے سبحان اللہ بحمدی سے شروع ہوتا ہے سبحان اللہ بب حمدہی آداد خلط ہی بار ضانب سے ہی وزینت سبحان اللہ بحمد میں اس ذکر پر قائم ہوں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 سبحان اللہ کے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر بم داد ہی اور یہ ذکر اس کے کلمات کی روشنائی اور کلمات کی سیاہی کے برابر جو قرآن نے کہا لو انفد اود شاجر اقلام جتنے کتنے زمین میں درخت ہیں ان سب کی قلمیں گھڑ لی جائیں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 اللہ کا ذکر کر رہی تھی جب پیارے پہ واپس لوٹے کافی دیر بعد گھنٹوں بعد گھر تشریف لائے تو جوہیری بنت حارث اسی مقام پر موجود تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی فرمایا کہ جوہیری اب تک تم نے جتنا بھی ذکر کیا ہے گھنٹوں بیٹھ کر ذکر کیا ہے میں جب صبح گزرا تھا یہاں سے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 اور اللہ کی نظا حاصل ہوگی یہ دین اسلام کی وہ برکت اور سماہیت ہے جو بن تیم کے الفاظ کے مطابق یہ نیکیوں کا ایک بحر بے کرا ہے ایک جاری دریا ہے جو بہا دیا گیا پرورتگار کی رحمت کے یہ مظاہر اور آثار کہ جو گناہ کر کے مایوس ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا ان کے لیے یہ عظیم عدیم و شاید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 جیسے مشرق مغرب سے دور ہے اللہ میں من نہیں میرا کما نئی تو سوبل اب یہ تو اللہ مجھے گناہ مجھ سے پاک صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میلوں کو چینل سے بالکل صاف کر دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے سفید کپڑا ہو اور میلوں کو چینل لگی ہو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 ایک شفاف اور باقیدہ پانی فراہم کرنے کا یہ اعمال صالحہ کا دریا جو ہر وقت مزن ہے اور ہر گھڑی بندہ نیکی کر سکتا ہے نمازے ہیں روزے ہیں حج عمرہ اور اگر کچھ بھی نہ ہو فارغ اوقات ہوں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اس میں کوئی شرط اور قید نہیں ہے چلتے پھرتے لیٹے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر ہو سکتا ہے ہر لہدہ نیکی کا لہبہ ہے اللہ کا ذکر کر کے سو جائے تو اس کی نیند بھی اللہ کا ذکر ہی شمار ہوتی ہے اور نیکی شمار ہوتی ہے کہ دین اسلام کی برکت اور سماہت اس سے بڑھ کر سماہت کیا ہوگی کہ رسود اللہ صبح نے شاد فرمایا وہ فی باہ سدا کہ تمہارا اپنی بیوی کے قریب جانا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 اختیار کیے جائیں اپنائے جائیں اور اس دریائے میں ہر وقت اپنے آپ کو موجود رکھو تاکہ اللہ رب العزت ہمارے سالح کی دریا کی برکت سے گناہوں سے باغ صاف کر دے تیسرا دریا جو ہے ابن قیم کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالی کی آزمائشیں جو تکلیفوں پر مبنی ہوتی ہیں یہ بھی اس کی رحمت کا ایک دریا ہے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 اس صبر کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور گناہوں سے پاک صاف کر دے گا لا بلا بلاد حق اور ایک بندہ مسلسل آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے کبھی کوئی ابتدا اور کبھی کوئی امتحان اور وہ جھیلتا ہے صبر کرتا ہے حد کہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی بنا باقی نہیں بچتا اشد البراد المبیا سمبل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان پر جن کا درجہ انبیاء کرام کے, کے بعد ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے ایمان کی قوت کی مناسبت سے اتنا ایمان قوی ہوگا مضبوط ہوگا اتنا امتحان سخت ہوگا سب سے مضبوط ایمان انبیاء کا ہوتا ہے تو ان کی جو آزمائشیں ہیں وہ سب سے سخت ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ انبیاء کے بعد ہے اپنے ایمان کے درجے کے بخر لوگ جھنجھوڑے جاتے ہیں پر آزمائے جاتے ہیں جو لوگ اس کو ایک فتنہ سمجھ لیں کلفت سمجھ لیں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 کہ اللہ کی لذا اس کے تقدیر کا فیصلہ آنکھوں سے آنسو جاری ضرور ہوتے ہیں کیونکہ صدمہ تو ہے لیکن جزا فدا نہیں کرتا کوئی ایسے جملے جو خالق کے کائنات کی ناراضگی کا باعث بن جائیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا اور یہ صبر کی عدیم الشان مثال ہے یہ اللہ تیری حمد تعلیم کر رہا ہے اچھا اس بندے کا گھر بنا دو ایک عالیشان محل بنا دو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 اور گھر میں آپ اس طرح فرما رہے تھے جا کر پیمبل السلام کے سامنے بیٹھ کے کچھ فاصلے پر اس فاصلے پر ان صحابہ کو نبی اسلام کے بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی ہمیں کسی کے بخار کی تپش کب محسوس ہوتی ہے جب اس کو چھوتے ہیں اس کی بیش پیشانی کو یا اس کے ہاتھ کو چھوتے ہیں یا اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بخار کی حرارت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن صحابہ کے اللہ کے پیارے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے فاصلے پر نبی اسلام کے بخار کی تپش صحابہ کو محسوس ہو رہی تھی صحابہ نے ارز کیا کہ اللہ کو یا رسود اللہ یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہوتا ہے اور اتنا شدید بخار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مجھے اکیلے کو دو بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے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 اتنا شدید نہ ہو کہ تیری راہ میں جہاد نہ کر سکو اور اتنا شدید نہ ہو کہ نماز پڑھنے سے قاصر ہو جاؤ اور تیرے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤ بخار زدہ کر دے ساتھ صبر کی توفیق بھی دے دے اتنا شدید نہ ہو کہ اعمال صالح میں رکاوٹ بن جائے ابئی نقاب کی دعا قبول ہوگی انہیں جب بھی کوئی شخص ملا مسافہ کیا ان کے ہاتھ کو گرم پایا اور ان کو بخار سزا پائے تو یہ بھی ایک دریائے جاری جو سب بندوں کو حاصل ہے کسی نہ کسی طور اور کسی نہ کسی صورت جو کہ گناہوں کے بخشش کا بڑا ایک قوی سہارا ہے تو یہ شریعت کی سماعت اور برکت ہے کہ اس نے یہ دریا بہا دیے تاکہ گناہگار انسان ان دریاؤں میں کوتے رہیں نہاتے رہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں اور کل پاک صاف ہو کر اپنے پرکرت سے جا ملے بید اللہ, تعالی اللہ پاک تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تر سب کے لیے اپنی رضا اپنی محبت اور اپنے پیار کے فیصلے فرما دے اقوری اللہ لی